کا کا یا نور اللہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اس سلسلے میں الحمدللہ للہ ہمیں کلام رضا کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پچھلے سلسلے میں بہت ہی خوبصورت کلام ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اس کلام کے کچھ اشار سنے تھے آج اسی کا دوسرا حصہ ہے مزید اس کلام کے اشعار سننے ہیں پر اب جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں بہت خوبصورت اور بڑا زومانے شعر ہے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی توبی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے اس شیر کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے ہیں۔ لنگر کہتے ہیں اس رسی کو جس سے کشتی کو باندھا جاتا ہے اور ڈبونا یعنی غرق کرنا تو عرض یہ کی جا رہی کہ آپ کی مرضی ہے اپنے در تک پہنچنے دیجیے۔ یا راستے ہی میں ہم دنیا سے چلے جائیں بس ہم نے آپ کی آس پر اپنا راستہ شروع کر دیا ہے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور اس شعر کے پیچھے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب امام اہل سنت مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوئے بحری جہاز میں تو زبردست آئی ایسا طوفان آیا کہ ساتھیوں نے کفن تک باندھ لیے توبہ کرنا شروع کر دی کہ اب شاید زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کیفیت میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے بار رسالت میں یہ التجا پیش کی تھی کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے مانا لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ زندگی کی کشتی کی بات ہو رہی ہے کہ یا اے میرے پیارے آقا ہم نے اپنی زندگی کی کشتی جو ہے وہ آپ کے راستے پر ڈال کر چھوڑ دیا ہے لنگر اٹھا دیے ہیں اب آپ کی مرضی ہے ہمارے اس کشتی کو ہمارے اس بیڑے کو پار لگا دے اپنے ساتھ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں یا اپنے امتی کو پیچھے چھوڑ دے اور قریب سے ایسی توقع بھی تو نہیں نا کہ آکا علیہ سرات والسلام کیسے ہم گناہ گاروں کو چھوڑ کر اکیلے جنت میں تشریف فرما ہوں گے بہت خوبصورت بات شاعر لکھتا ہے نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکم ما نظر آئے تو ہمیں تو ہمارے ہمارے گھر والوں سے زیادہ چاہنے والے آقا یقینا ہمارے اس کشتی کو ہمارے اس بیڑے کو ضرور پار لگائیں گے بہت خوبصورت بات آئیے ترز میں سنتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے لنگر آنے اٹھا. دو یا ڈوبو do ab to گر اٹھا دیے اسلامی بھائیوں اب اگلا شیر محشر ہی کا تذکرہ اور بڑے پیارے انداز میں آکا علیہ سرات اسلام کی بارگاہ میں التجا ہے دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دلہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار باد ہیں یہ یہاں پر خار کانٹوں سے بھرے ہوئے اور بادیے یعنی جنگل گویا ار اعلی حضرت امام علیہ الصلوۃ کچھ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ شب اسرا کے دولا کی سواری جو ہے جب محشر کے دن میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کی جاری کہ حضور ذرا آہستہ آہستہ اپنی سواری کو لے کر جائیے گا کہ براتی یعنی امتی جو ہیں اپ کے وہ محشر کی ہولناکیوں میں گرفتار ہیں اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیے گا اپنے ساتھ ہی اپنے غلاموں کو جنت کی طرف لے جائیے گا شفاعت کر کے یہ التجا کر رہے ہیں امام اہل سنت اور اس سواری کی بات ہو رہی ہے جو محشر کے دن نبی پاک علیہ جو ہیں کیونکہ شب اس کے دولا بھی ہمارے آکا ہیں اور محشر کی اس بزم کے دولا بھی نبی پاک علیہ السلاط وسلام ہے یاد رہے یہ جو محشر کی بزم ہے یہ جو سجائی جائے گی اس کا مقصد بھی ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان ایکدے بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان ایک بزم میں محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے آقا کی وہ شان ساری دنیا کو دکھانی ہے کہ محبوب علیہ سلاۃ وسلام کا رب کی بارگاہ میں مرتبہ کتنا ہے تو گویا محشر کے میدان کے دورا بھی ہمارے آقا ہی ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کے جو براتی ہیں آپ آپ کے جو امتی ہیں وہ پرخار وادیوں میں محشر کی ہولناک وادیوں میں پھنسے ہوئے ہیں آقا شفاعت کی نگاہ فرما کر انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا بہت پیاری التجا ہے آئیے مل کر کرتے ہیں دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پورخار بادیے پور دلہ کہہ گئے پاک علیہ کی امت سے محبت کس قدر ہے حضرت کتنے پیارے انداز میں رب کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مستفا نے دریا بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مستفا نے دریا بہا دیے ہیں سبحان اللہ نبی پاک اس سرتگار امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے راتوں کو جاگا کرتے اتنے طویل قیام کیا کرتے کہ میرے آکا کے پیروں پر ورم پڑ جایا کرتا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایسے نبی کس امت کو ملے ہیں جیسے آقا ہمیں ملے ہیں دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا سلاۃ وسلام سجدا کر کے رب حبلی امتی کی سدائے ہیں جب تک حیات طیبہ رہی گناہ گار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے سجدے کرتے رہے آنسو بہاتے رہے اور جب یہی آقا علی سلاۃ وسلام دنیا سے پردہ فرما کر اپنے روزے کے اندر اپنی قبر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے صحابی رسول نے دیکھا کہ میرے آقا کے لبائے مبارکہ کو جمبش ہو رہی ہے جب کان قریب لے کر گئے تو رب حبلی امتی امتی امتی, امتی کی سدائے تھیں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسے پیارے آقا ہمیں ملے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار سہی تجھے محبوب پاک علیہ اسرات والسلام کے رت جگوں آقا علیہ سرۃ السلام کی امت کے غم میں بہائے کا واسطہ اے رب کریم جہنم کی آگ کو سرکار علیہ اسرات والسلام کی امت پر ٹھنڈی فرما دے کیا پیاری التجا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفی نے دریا بہا دیے, اللہ دریا بہا دیے Yeah, yeah, yeah رو روفا نے دریا بہا دیے ہیں بہت ہی پیارا شعر میرے اکال اسرات السلام کی شان فیاضی دیکھے میرے آقا علیہ رات السلام کی اتاؤں کا دریا کیسا ہے آل حضرت لکھتے ہیں میرے کریم سے گر کترا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں کریم میرے آکا علیہ رات اسلام کی طرف اشارہ ہے کترا یعنی بوند اچھا اب آکا نے کیا دیا دریا بہا دیے ہیں دریا بہانا یعنی بہت کچھ سخاوت کے دریا بہا دیے اور در کہتے موتی کو یہاں بہت سارے لوگ دربے بہا دیے ہیں یا یعنی یہ مراد نہیں ہے در بے بہا دیئے ہیں در یعنی موتی بے بہا یعنی بہت قیمتی بہت زیادہ بہت خوبصورت اب اس کا مانا کیا بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے تھوڑا بھی مانگا نہ قطرہ مانگا آقا نے پہلے تو دریا بہائے اور قیمتی ترین چیزیں عطا فرمائیں قیمتی ترین موتی عطا فرمائے میرے پیچھے اسلامی بھائی اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات موجود ہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں جو آتا تھا سال جو آتا میرے آقا اسے عطا فرماتے بلکہ نبی پاک علیہ سرۃ اس اس واد سبی صفت کے مالک تھے جواد اسے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ پر خرچ نہ کرے دوسروں پر خرچ کرتا رہے میرے آقا کے ہاتھوں میں ظاہری نعمتیں ہوتی جو آتا اسے عطا فرماتے اور جب یہ ظاہری نعمتیں ختم ہو جاتی تو پھر آ کر کوئی سوال کرتا تو آقا یہ نہ کہتے کہ ختم ہو گیا ہے فرماتے فلاں جگہ پر چلے جاؤ اس دکاندار سے میرے نام پر وہ نعمت لے لو وہ چیز خرید لو میں قرض بعد میں لوٹا دوں گا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا پہلو ہے اور سچ بتاؤں یہ وصف یہ یہ آج بھی جاری ہیں مانگنے والا چاہیے نبی یہ پاک کے در سے آج بھی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا آج بھی جھولیاں بھر رہے ہیں اے کاش دربار رسالت صلی اللہ تعالی علی وسلم کی سچی بھی بھیک لینا ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور صحیح بانوں میں آکا علی اصلاۃ السلام کے دربار میں فریاد کرنا نصیب ہو جائے اتاؤ اور بخش کی بات کریں تو اکلے حیران ہو جاتی ہے دربار رسالت سے کس کو کیا مل جاتا ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت اور یادگار واقعہ ان کی قسمت پر قربان ہونے کو دی جی چاہتا ہے نبی پاک کے وضو وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے ایک بار پیارے آکا علی اصلاۃ السلام کے لیے وزو کا پانی لے کر ہوئے میرے آکا بڑے خوش ان کی خدمت سے فرمائے سلی ربیہ مانگ ربیا کیا مانگتا ہے علماء نے اس سل پر بحث کی ہے کہ مانگ میں میرے آقا نے بالکل متلکن یعنی جو چاہو مانگ لو یعنی یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کے خزانے ہوں جو جو چاہے دے سکے وہی کہے گا نا جو چاہے مانگ لو حضرت ربیا نے بھی کمال سوال کیا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ آقا آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں سبحان اللہ تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علی اللہ علیہ سلاۃ السلام نے رضی اللہ سے فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے حدیث کا مضمون ہے میری مدد کرو گویا جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرمایا تو اب یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آقا علی علیہ سلاۃ السلام سے جو مانگا جائے وہ ضرور عطا کیا جاتا ہے شاعر لکھتے ہیں نا قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں تو پھر کیوں نہ مانگے سرکار علیم سے آلہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا کون دیتا ہے ہے دینے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبھی اب آئیے اس شیر کو اس تصور میں ڈوب کر سنیے ہم آقا سے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ہمیں کس چیز کی حاجت ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے کرم کے خزانوں سے ہماری جھولی میں اتا فرما دیجیے کیونکہ میرے کریم سے گر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے در بے بہا دیے میرے کریم سے Te yeah. yeah. اللہ سلّہ اب باری ہے اتنے کلام کی جی ہاں وقت ہوا ہے مکتا سننے کا اور یہ مکتا سارے عالم میں بہت شوق سے سنا جاتا ہے کیونکہ یہ مکتا کمال مکتا ہے اعلی حضرت کا یہ مکتا اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت تفصیل ہے وہ بھی ارز کرتا ہوں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے سبحان اللہ امام عشق و محمد آلہ حضرت کے شیر کا پہلے مطلب سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت تفصیل کرتا ہوں ملک سخن یعنی یہ سخن کہتے ہیں کلام کی دنیا جو ہے لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے یہ بادشاہ ہیں تو ملک سخن یعنی شاعری کی دنیا کی بادشاہی شاہی یعنی بادشاہی تم کو رضا مسلم یعنی تسلیم ہوئی ہے یہ مسلم ہے یہ تسلیم کی ہوئی بات ہے کہ آپ ہی ملک کے سخن کے بادشاہ ہیں شاعری کی دنیا کے آپ یو سمجھے کنگ ہیں اب آگے کیا لکھتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں یعنی آپ جس طرف قلم اٹھاتے ہیں جس بہر میں جس انداز میں کلام لکھتے ہیں سکے بٹھا دیتے ہیں اور یہ سکہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے شعرا کی عقل حیران ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیسے یہ کلام لکھتے تھے کس طرح کی تخیلات اعلی حضرت کی بارگاہ میں ہوتے تھے سبحان اللہ بلکہ شعراء یہ لکھتے ہیں کہ باقی شعرا تو الفاظ تلاش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ کون سا شعر اپنے کون سا لفظ اپنے شعر میں شامل کروں امام عشق کو محبت کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے الفاظ حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشار میں شامل کر لیجئے بہرحال اب یہ شیر لکھا کس نے اعلی حضرت تو بڑی انکساری کرتے نظر آتے ہیں اعلی حضرت تو اپنے اشار میں کبھی نبی پاک علیہ السلط اسلام کے در کا سگ کہتے نظر آتے ہیں کہ بول کے سخن کی شاہی یہ اعلی حضرت کا تو انداز نہیں ہے اب ہوا کیا تھا مولانا حسن رضا خان صاحب جو کہ شہنشاہ سخن ہے برادر اعلیٰ حضرت ہیں. آپ کلام لکھا کرتے تھے صاحب نے کلام لکھا ہے حضرت داغ دہلوی صاحب سے چیک کروانے جا رہا ہوں تو آپ نے کہا میں نے بھی ابھی کلام لکھا ہے ابھی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا اس کا مکتا نہیں لکھا جاؤ اور یہ کلام ان کو یہ بھی دکھا دینا تو حضرت مولانا حسن خان صاحب کے صاحبزادے یہ کلام لے کر داغ دہلوی صاحب کے پاس گئے اب جب انہوں نے کلام پڑھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں کتابوں میں لکھا وہ پڑھتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے پڑھتے جا رہے تھے آنسو بہتے جا رہے تھے اور کہتے تھے میں اس کلام کی کیا تسیح کروں گا میں اس کی کیا کریکشن کروں گا بس بیٹا ایک عرض میری اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کر دینا کہ مقتہ میں لکھوں گا اور اس مکتے کو اب اپنے کلام میں شامل کر دیجیے گا اور یہ داغ دہلوی صاحب نے مقتہ لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسمت جس آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اور واقعی بڑی شاندار بات کی کہ آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کا آپ کے نغمات کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کبھی تو ہم نے اپنے سلسلے کا نام بھی نغمات رزا رکھا ہے۔ اور یہی نغمات رزا کے بارے میں خودِ با میں اہل سنت لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رزا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت کلام اب آئیے اس مقتے کو ذرا طرز میں سنیے۔ ملک سخن کی شاہی تب کو رزا مسلم جسم تو آ گئے ہو۔ سکے بٹھا دیے ملک بٹھا دیئے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی جس سمت آ گئے ہو سکھا دیے ہیں جس سمت آ گئے بیٹھے بیٹھے سلامی بھائیوں آپ نے یہ خوبصورت کلام دو حصوں میں دو قسطوں میں سنا اب آئیے اختتام پر اس سلسلے کے تحت اللفظ میں بھی یہ کلام سن لیجئے ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں ایک دل ہمارا دی کیا ہے؟, ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ کدسوں کے اسرابے گزرے جس دم بیڑے پہ کدسوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں لنگر اٹھا دیے ہیں لنگر سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار خار دیے ہیں پورخار اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفی نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ, قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں در میرے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تب کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سکے جس سمت آ گئے سکے ہو سکے, سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں مدری چینل دیکھتے رہیے دی. رہی. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول پیش کریں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گوجو ہے نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید میں وامل قار ہے